اشد اللہ محمد محمد ہر قسم کی ہمد و صلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار دودو سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس پہ گزشتہ کئی دنوں سے شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ کی کتاب کتاب العلم پہ در چل رہا ہے اور آج بھی ہمارا موضوع یہی کتاب ہے اس کتاب میں دین کا علم حاصل کرنے کے بارے میں جو آداب ہیں جو احکام ہے ان کا تذکرہ چل رہا ہے اور گزشتہ درس میں میں نے طالب علم کے آداب میں سے مانو مفہوم نہیں جانتا وضاحت کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے وضاحت میں اس کے اوپر بھی ایک طالب علم کو عبور ہونا چاہیے اس سے بھی بہت سے فوائد ملتے ہیں چنانچی وہ فرماتے ہیں فلاں تومل کلام الولاما تغ کہ ایک تیسری چیز ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور وہ ہیں علماء کرام کے اقوال علماء کلام کے اقوال کو آپ نظر انداز نہ کریں ان سے غفلت کا مدہرہ نہ کریں لئن العلماء اشد رسوخم منکا فی العلمی یہ علماء کرام علم میں تم سے زیادہ پختہ تھے وعندہم من قواعد الشریعہ واسراریہ وضابطیہ ما لیسے اندک علماء کرام کے ہاں شریعت کے وہ اصول و ضوابط تھے جو آپ کے پاس نہیں ہے وَلِهَادَ كَانْدِ الْعُلَمَاءِ الْأَجِلَّا المحقون قلق ان کا ناحد القال ابھی ولا نقول جو بڑے بڑے محقق قسم کے علماء کے گزرے ہیں ان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کسی مسئلے میں کسی درست بات تک پہنچتے تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہے درست موقف یہ ہے راج موقف اور اس کو میں اپناتا ہوں اگر مجھ سے پہلے کسی اور عالم دین نے اس کو اختیار کیا ہے تو اور اگر اس قول کو مجھ سے پہلے کسی بھی عالم دین نے اختیار نہیں کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں اپناؤں گا یعنی کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کلام کے اقوال اور ان کے کلام کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی ایسا قول ہے جو کسی ایک بھی عالم دین نے آپ سے پہلے نہیں اپنایا تو آپ خبردار ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہو درست موقف کو پہچاننے میں اسلام ابن رحمہ اللہ الم ہی انا اقول به ان کا نقلا بھی خودی <بِرَعِي> کہتے ہیں کہ آپ ابن رحمہ اللہ کو لے لیں ان کا علم کتنا وسیع تھا ان کا مطالعہ کتنا کشادہ تھا اس کے باوجود جب وہ کسی ایسے قول کو اختیار کرتے جس قول کو ان سے پہلے کسی نے اختیار نہ کیا ہوتا اور ان کے علم میں یہی ہوتا کہ اس سے پہلے کسی نے اس قول کو اختیار نہیں کیا تو وہ کہا کرتے تھے یہ کال جو ہے اس قابل ہے کہ اسے اپنایا جائے اسے لیا جائے اسے اخذ کیا جائے لیکن تب اگر یہ کال پہلے کسی نے اختیار کیا ہے تو اگر مجھ سے پہلے کسی عالم دین نے اختیار نہیں کیا تو پھر میں اسے نہیں اپناؤں گا ولیدہ یجیب اللہ علمی اور اللہ۔ وس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإن بِقلام شیخ کہتے ہیں کہ طالب علم پہ واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے نبی علیہ کی کی جانب حادیث کرے اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے اقوال سے مدد حاصل کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا سوال کیا ہے میرے بھائیوں جی کچھ <تائ costs> ہی لوگ میری طرف متوجہ تھے باقی سب کو اپنا ہی سوچ رہے تھے ایک دفعہ پھر کیا سوال ہے اللہ کی کتاب کی طرح رجوع کیسے کیا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا مجھے امید ہے کہ اب آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی جی ور رجوع کتاب اللہ یقونا جا ابھی اللہ کی کتاب سے رجوع آپ ایسے کریں گے کہ اس کتاب کو آپ یاد کریں اور اس پہ آپ غور و فکر کریں سمجھ میرے بھائی کبھی غور و فکر کیا ہے کتابوں تو سارے کر لیتے ہیں غور و فکر کبھی کیا ہو ایک ایت کو لے کر بیٹھ گئے ہوں بار بار ترجمہ پڑھتے ہوں بار بار سوچتے ہوں کہ اس ایت میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ایت سے کیا کیا مسئلے معلوم ہو رہے ہیں کبھی یہ کام کیا ہے یہ کرنے والا کام ہے کتاب اللہ کی طرف وجو یہ ہوگا کہ آپ اسے یاد کریں اس پہ غور و فکر کریں تیسرے نمبر پہ اس پہ عمل کریں کس پہ عمل کریں جی اس عید پہ اس قرآن پہ آپ عمل کریں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب علی کا مبارک لیبرو آیاتی ولی تک کرباب کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے کون سی قرآن پاک قرآن پاک سے برکت کیسے لی جائے گی میرا آپ سے یہ سوال ہے جی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید برکت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چوم لو سینے سے لگا لو برکت کا یہ طریقہ تو کہیں نہیں آیا برکت کا طریقہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ با برکت کتاب ہے ہم نے اسے اس لیے نازل کیا ہے لیت دبرو آیاتی تاکہ لوگ قرآن کی ایتوں میں غور و فکر کریں ہاں جی کسی نازل کیا یہ سب اللہ نے قرآن بولیے غور و فکر کریں کون مولوی کریں کہ سارے لوگ کریں ہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مولوی کریں سب غور و فکر کریں یہ سب کے لیے مشاعلے راہ ہے ہر ایک کو اس سے روشنی ملے گی جتنی کوئی توجہ دے گا اتنی زیادہ روشنی حاصل کر لے گا تو لیت دبرو آیاتی ولی تک کرباب اور تاکہ اقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں کس سے قرآن پاک سے کتاب کے مولب کہہ رہے ہیں لیت عبرو آیاتی اللہ نے کہا ہے اور آیات میں غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ غور و فکر جس سے آپ اس عید کے مانو مفہوم تک پہنچ جائیں غور و فکر کرتے رہیں حتٰ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں ولی تذکر الباپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس قرآن پہ عمل کریں تو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے نزل ہاد قرآن لہٰ دل کتاب کے مولب کہتے ہیں قرآن نازل ہوا ہے اس حکمت کے لیے کون سی حکمت جی یہ ایسا کیوں نازر ہوا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور پھر عمل کریں قرآن کیوں نازل ہوا ایسا بولیے لوگ اس میں غور و فکر کریں اور پھر اس میں عمل کریں اس لیے نازر ہوا ہے ویدا کا نزلک جب قرآن پاک اس حکمت کے لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عمل کریں فل نرج علب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کی طرح رجوع کریں لین تدبرا تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں ولی نالم تاکہ ہم اس کے معن و مفہوم معلوم کریں سمن و تب کما جا سمن و تب ابھی پھر جو اس میں آیا ہے اسے عملی طور پہ اپنائیں وی کتاب کے مولب کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ان نفی ہی سعادت دنیا واخرہ اس قرآن میں اس کلام میں ہمارے لیے سعادت ہے دنیا میں بھی اور آخت میں بھی يقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تباہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اللہ کی ہدایت کدھر ہے جی قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے فمن تباہ ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلاح وہ گمراہ نہیں ہوگا وہ گمراہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری کتاب پہ چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی قرآن پاک پڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا کس منطق کی آج تک سمجھ نہیں آئی اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب پبلک کے لیے نازل کی ہے لوگوں کے لیے نازل کی حاضاب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مولوں کے لیے ہے اللہ نے کہا سب کے لیے اور کہا یہ واضح ہے سب کے لیے واضح ہے آسان ہے سب کے لیے آسان ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں نہ تو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا کیا گمراہ ہو جائے گا یہیں کہ قبروں کی پوجا چھوڑ دے گا کیا گمراہ ہو جائے گا تیجا ساتواں جو ہے یہ چھوڑ دے گا اگر اس کو گمراہی کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو میرے بھائیو اللہ نے اپنی کتاب گمراہی کے لیے نازل کی ہے کہ ہدایت کے لیے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ جو قرآنی پاک پڑے گا گمراہ ہو جائے گا <اللَّه> اللہ کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلاں گمراہ نہیں ہوگا ولا یشکا نہ وہ کسی مصیبت میں پڑے گا ومن آردان ذکری اور جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا منہ مو موڑ لیا معیشت ون کا ونہ شروع ہو یومل تو یہ وہ آدمی ہے جس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی اور روزے قیامت ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے جس نے دنیا میں قرآن پاک سے اراد کیا اراد سے کیا مراد ہے کہ پشت کے پیچھے رکھ دیا اراد سے مراد یہ کہ اس کی تلاوت نہ کرنا اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنا اس پہ عمل نہ کرنا یہ قرآن پاک سے اراد ہے فرمایا جو میرے قرآن سے اراد کرے گا اس کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی اور روزے قیامت ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے کہے گا یا اللہ میری تو بنا ہوا کرتی تھی تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے کہ تو میرے کلام سے اندھا بن کر رہا آنکھیں کھول کے اسے پڑھا نہیں غور نہیں کیا عمل نہیں کیا تو سزا کے طور پہ آج ہم نے تجندہ کر دیا ہے تو میرے بھائیو اس لیے قران پاک یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ولہذا لا تجد احدن انعم بالا ولا اشرح صدرا ولا اشد طمئننا في قلبه من ال منی ابداط و ان کا نہ مومن چاہے فقیر ہو مومن چاہے کیا ہو حدیث ہے مومن چاہے کیا ہو فقیر ہو قرآن پاک کی وجہ سے قرآن پاک پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ذہنی طور پہ پرسکون ہوگا سینہ اس کا بڑا کشادہ ہوگا دل اس کا بڑا مطمل ہوگا حالانکہ غریب ہے دو ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے حاصل کرتا ہے پوری کرتا ہے پھر بھی مطمئن ہے جو اللہ نے دیا اس پہ مطمئن ہے ایمان کی وجہ سے مطمئن ہے اپنے نصیب پہ مطمئن ہے جنت کی طرف اس کی رغبت ہے جبکہ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے چاہے لاکھوں میں کھیلتا ہو کروڑوں میں کھیلتا ہو طور پہ سکون میسر ایک پلاٹ ہے تو دوسرے کی فکر ہے دو ہیں تو تیسرے کی فکر ہے چار ہیں تو پانچویں کی فکر ہے چھ ہیں تو ساتنے کی فکر ہے اور یہ بھی فکر ہے کہ جو موجود ہیں کہیں چھن نہ جائیں کہیں کو قبضہ ہی نہ کر لے انہی پریشانیوں میں صبح و شام زندگی گزارا ٹینشنیں ٹینشنیں جبکہ مومن جو حقیقی ایمانوں میں مومن اللہ پہ ایمان ہے وہ اللہ پہ راضی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا یہی میرے لیے کافی ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا جتنا میرے لیے بہتر ہے اشد النا مؤمن کتاب <يَعْمَلُون> کے مولب کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اچھے عمال کرے گا مرد ہو یا عورت اچھے عمال کرے ایمان کی حالت میں کس حالت میں تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی کسے ملے گی جو مومن ہو اور پھر نیکمال بھی کرے اگر کوئی مومن نہیں ہے نیکمال کر رہا ہے ہاسپٹل بنواتا ہے یتیموں کی پرورش کرتا ہے بیواؤں کا خیال رکھتا ہے بلکہ مسجدیں بھی بنوا دیتا ہے اس کے لیے پاکیزہ زندگی کا وعدہ نہیں ہے پاکیزہ زندگی اللہ کہتے ہم اسے دیں گے جو مومن بھی ہو اور پھر نیکمال کرے ایک آدمی اس کے پاس ایمان اور اسلام صحیح ایمانوں میں نہیں ہے اس کے نام پہ جتنی بھی ایمبولینسیں چلتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ رفاہی کام جتنے بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ تب ہے کہ ایمان ہو اس کے بعد نیک عمل کریں تو فرمایا ایسے لوگ جو ہے ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے کتاب کے مولب کہتے ہیں پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جو مومن ہو اور نیک امال کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں جی میرے بھائیو پہلے میرا سوال آپ سے یہ پاکیزہ زندگی کسے ملتی ہے جو ایمان لے اور کیا کرے؟ نیک نیکمال کریں آپ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں پاکیزہ زندگی یہیں تو ہے کہ شرع یہ صدر ہے سینا آپ کا کھلا ہے دل آپ کا مطمئن ہے ح کہ آپ غربت کے لحاظ سے مصیبتوں کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں سب سے زیادہ غربت آپ کے ہاں ہے سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پہ آتی ہیں ازمیشیں آپ پہ آتی ہیں لیکن دل میں آپ مطمئن ہیں سینہ آپ کا کھلا ہے اسی لیے نبی علی اساتوں سے نے فرمایا تھا آجا بن المؤمن مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کس کے معاملے پہ اس کا معاملہ ہے ہی بڑا عجیب کیسے عجیب ہے جی فرمایا ان خیر مومن کے ہر کام میں خیر ہے مصیبت آئے اس میں بھی خیر خوشی آئے اس میں بھی خیر یہ کیسے بھائی فرمایا ولی سزا کلی احدین اللہ اور یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے کون سا اعزاز کیا جواب ہے کہ اس کا جو بھی معاملہ ہے اس میں اس کے لیے خیر ہے یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے کہ اس کا جو بھی امر ہو جو بھی اس کے ساتھ ہو جائے اس میں خیر ہے کیسے فرمائے ان اسوابت ہو صبر فقان خیر اللہ و ان اسوابت ہو سرا شکل افقان خیر اللہ اس حدیث کو امام مسلم نے وید کیا ہے کہ مومن پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے شانی آتی ہے تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے اللہ نے بیٹا لے لیا اب بیٹا تو چلا ہی گیا واپس سے آنے والا نہیں ہے لیکن اس نے صبر کا مظاہرہ کیا نوہا نہیں کیا اپنے رخسال نہیں پیٹے بال نہیں نوچے اور اس کی فوتگی پہ وہی کام کیے جو شریعت سے ثابت تھے کوئی بدت نہیں کی کوئی تیجا نہیں کیا کوئی ساتواں نہیں کیا کوئی چالیسواں نہیں کیا کوئی برسی نہیں کی اب چونکہ اس نے صبر کیا ہے شریعت کے مطابق چلا ہے اس مصیبت پہ اسے بے پناہ ادر و ثواب ملے گا تو مصیبت اس کے لیے بہتر ہوئی کہ بہتر نہ ہوئی بہتر ہوئی اس کے لیے اور فرمایا اگر خوشی آتی ہے تو پھر بھی شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکلتا خوشی مناتا ہے خوش ہوتا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر تو اس خوشی پہ بھی اس کو سبھا مل جاتا ہے کیونکہ خوشی آنے پہ اللہ کی ہم دوسرا بیان کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب کہ جو مومن نہیں ہے وہ دونوں صورتوں میں نقصان میں رہتا ہے مصیبت آئی نوحہ کر رہا ہے اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے شکوے کر رہا ہے اپنے رخسار پیٹتا ہے بال نوچتا ہے بیٹا بھی گیا اوپر سے گناہ بھی حاصل کر لیا اور جب خوشی آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شیطان کو خوش کرتا ہے جب بیٹا جوان ہوا ہے لوگوں کے بیٹے فوت ہو گئے اس کا بیٹا جوان ہوا اب کیا کرتا ہے اس کی شادی کے موقع پہ ہندوؤں والی رسمی ناچ گانا گلوکار کنجر بے پردگی بے حیائی یہ اس کے گھر میں ہے اور یہ اس انداز سے خوشی منا رہا ہے اور اس انداز سے خوشی منانے کی وجہ سے اللہ سے گنا لے رہا ہے تو مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے اور یہ ایزاد کس کے لیے صرف مومن. یہ ایجاد کس کے لیے صرف تو میرے بھائی اب ذرا سوچئے کیا ہم واقعی ایسے ہیں جب ہمارے گھر میں خوشی آتی کیا ہم واقعی شریعت کی حدود میں لا کے خوشی مناتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو کیا واقعی ہم صبر کرتے ہیں میرے بھائیو آپ نے ام سلیم کا واقعہ سنا ہوگا کس کا واقعہ ام سلیم ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ. بیٹا بیمار تھا خام کسی سفر پہ گیا ابو طلحہ کسی سفر پہ گئے واپس آئے تو آتے ہی سب سے پہلے بیٹے کے بارے میں سوال کیا کہ بیٹے کا کیا حال ہے بیوی نے کہا کہ بیٹا پرسکون ہے پہلے سے بہتر حالت میں ہے اور ام سلیم نے خامن کے آنے پہ اپنا بندوبست کیا اپنے آپ کو سنوارا اچھے کپڑے پہنے چہرہ وغیرہ دھویا تاکہ خامد کو خوشی ملے خامد نے رات کو تعلقات کیم کیے جب تعلقات کیم کر کے فارغ ہو گیا تو بیگم نے بتایا کہ میں نے کہا تھا بیٹا پرسکون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی ہے بہت پریشان تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا صبح نبی علی السلاط اسلام کے ساتھ نماز پڑھی خامند نے اور ساری صورتحال بتائی تو نبی علی السلاط اسلام نے دعا دی کہ اللہ جو اولاد دے اس میں برکتیں ڈالے تو میرے بھائیوں دیکھیے کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا امی اسلام نے خامد ایک عرصے کے بعد آ رہا ہے اس کو آتے ہی پریشان کر دینا یہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور خود ہمارے نبی علی اسلاتو اسلام جتنے بیٹے تھے اللہ نے واپس لے لی آخری بیٹا ہے ابراہیم جس کے بارے میں امید ہے کہ آپ کا شان ہوگا آپ کا وارث بنے گا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ہے وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں ہے لیکن وہ بھی فوت ہو گئے اب آپ نے انہیں اٹھایا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا یہ نہیں کہا ہائے سب بیٹے ہی چلے گئے دنیا کیا کہے گی دنیا تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی شکوا نہیں کیا اللہ سے کچھ بھی نہیں کہا ہاں یہ کہا کہ ابراہیم تیری جدائی پہ مجھے بہت غم ہے لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے آسمان والا ناراض ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں زبان سے کوئی شکوا نکلا آنکھوں سے روئے ہیں زبان سے نہیں روئے مو سے نہیں روئے اور جب کسی صحابی نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں حیرانگی کا اظہار کیا تعجب کا اظہار کیا کہ آپ بھی تو آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے یعنی کہ آنکھوں سے آنسوں کا نکلا نکلنا اس پہ شریعت کو کوئی اطراض نہیں ہے لیکن زبان سے جو ہم حرکتیں کرتے ہیں جو الفاظ کہتے ہیں جو شکوے کرتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پہ عدم رضا کا اظہار کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے تو مومن کے ہر معاملے میں میرے بھائیوں کیا ہے خیر ہے تو کافر پہ جب مصیبت آتی ہے شیخ کہتے ہیں کیا وہ صبر کرتا ہے جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ غمگین ہو جاتا ہے اس کی دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور بعض دفاع خودکشی کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے اور جو مومن ہے خودکشی کرتا ہے عام طور پہ جو مومن ہے سمجھدار مومن کبھی خودکشی نہیں کرے گا کیوں مصیبتیں تو اس لیے آتی ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا خودکشی کریں گے تو آپ نے تو ثابت کر دیا کہ میں صبر کرنے والا نہیں ہوں کیا آپ پہ جو مصیبتیں آئی ہیں وہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں بالکل نہیں نبی علیہ سب سنام فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے سب سے زیادہ ازمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں سب سے ازمائشیں کن پہ آتی ہیں پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس پہ اتنی زیادہ ازمائشیں آتی ہیں جن پہ ازمائشیں آئیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث یہ میں رکھا کریں کہ جو جتنا زیادہ نیک ہے اس پہ اتنی زیادہ ازمائشیں آتی ہیں مومن خودکشی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے خودکشی کروں گا تو یہ کبیرا گنا ہے اس پہ تو قبر میں جا کے عذاب ملے گا آخر کے دن عذاب ملے گا خودکشی وہ کرے جس کو یقین ہو کہ خودکشی کرنے کے بعد جنت میری منتظر ہے ہاں وہ خودکشی کر سکتا ہے لیکن جس کو پتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا آگے سزا ملے گی وہ کسی کیوں کرے گا کیونکہ دنیا کی مصیبتیں تو پھر بھی ہلکی ہیں اور آخرت کی ازمائشی اور مصیبتیں کہیں بڑی ہیں کتاب کے مولو کہتے ہیں اس کے برعکس مومن جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور صبر کی لذت پاتا ہے کیسے دل اس کا مطمن ہوتا ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے صبر کیا ہے اس کا دل اللہ کی جان متوجہ ہے اس لیے اس کو بڑی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ نے نعمت لی اور میں نے صبر کیا اب اللہ سے اگر لوں گا بڑا مطمن پھر رہا ہے اسی لیے اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے شاندار ہوتی ہے اور کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ کچھ نے لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں کس کے بارے میں حافظ ابن حجر کون ہے کون سا بھائی بتائے گا جی کوئی کوئی تعارف کرا دیں ہلکا تھا تعارف بے شک ہاں جی بخاری شریف سنی ہے آپ نے بخاری شریف میں کیا چیز ہے نبی علیہ السلاط اسلام سے ثابت شدہ حادیث جن کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے اب بخاری شریف میں تقریبا سات ہزار حدیثیں ہیں ان کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر ہیں شرح ان کی ان حدیثوں میں اللہ کے سن نے کیا کہا ہے ان حدیشوں سے کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں تو اس بارے میں جنہوں نے کام کیا ہے وہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ مصر کے عالم دین تھے بہت بڑے عالم دین ہیں تقریباً ہر عالم دین کے گھر میں ان کی یہ کتاب موجود ہوتی ہے فت الباری تو کہتے ہیں ان کے بارے میں مولین نے لکھا ہے کہ یہ مصر کے چیف جسٹس تھے مصر کے قاضیوں کے کیا تھے بڑے تھے تو جب یہ اپنے آفس میں جاتے عدالت میں جاتے تھے تو ان کے لیے بگی آتی تھی جس کے اوپر آج کل بھی یہ بادشاہ وغیرہ بیٹھتے ہیں جو گھوڑے کی طرح ہوتی ہے لیکن ذرا شاندار ہوتی ہے تو وہ آتی تھی اس پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور ایک کافلا ان کے دائیں بائیں ہوتا تھا یعنی مکمل پروٹوکول کے ساتھ ایک دن ایک یہودی جو کہ تیل بیچتا تھا اب جو تیل بیچتا ہوگا اس کے کپڑے کیسے ہوں گے دیل جی نیلے کچہ ہوں گے تو وہ ان کے سامنے آ گیا, اس نے ان کے کافلے کو روک لیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے نبی نے کہا ہے یہ اطلاع کرنے والا خود کون ہے چودی آپ لوگوں کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے جبکہ یہاں پہ صورتحال برعکس ہے آپ مومن ہیں دنیا آپ کے لیے جیل نہیں بنی آپ تو چیف جسٹس ہیں دیکھیں کیسے بگی پہ آ رہے ہیں گائے بائیں آپ کا اتنا کافلا ہے کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے نبی کی بات تو صحیح نہ نکلی اور میں جو کافر ہوں آپ لوگوں کے ہاں اور میری حالت دیکھیں کیا ہے تو میرے لیے دنیا جنت تو نہ بنی یہ وہ اعتراض کرنا چاہ رہا ہے تو حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے کہا کہ میں مومل ہوں اور میں نے ان کہاں جانا ہے جنت میں جنت کے مقابلے میں یہ دنیا میرے لیے جیل ہے میرا مستقبل آگے آپ دیکھیں جنت کی نعمتیں دیکھیں ان کے مقابلے میں یہ دنیا میرے لیے کیا ہے اور تو نے جہاں پہ, پہ پہنچنا ہے وہاں پہ شدید عذاب تیرا منتظر ہے اس لحاظ سے دنیا تیرے لیے کیا ہے جنت ہے یہاں پہ یہاں پہ تجھے نہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے نہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہے تو تیرے لیے یہ دنیا کیا ہے جنت ہے یہ بات اس آدمی نے سنی تو کہنے لگا اشد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو گیا تو کتاب کے مولب کہتے ہیں مومن جس حالت میں بھی ہے وہ خیر پہ ہے مومن جس حالت میں بھی ہے وہ کیا ہے خیر پہ ہے یعنی خوشی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے شریعت کے حدود سے باہر نہیں نکلتا ثواب لے جاتا ہے مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے شریعت کے حدود سے باہر نہیں نکلتا ثواب لے جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی فائدے میں ہے آخت میں بھی فائدے میں ہوگا کون مومن. مومن اور کافر جو ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہا ہے اور آخت میں بھی نقصان اٹھائے گا اسی لیے اللہ تعالی نے کہا ہے ول زمانے کی قسم کس کی قسم؟, کی قسم یہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائید ہے جی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائے ہے تو پھر اللہ نے کیوں اٹھائی ہے زمانے کی قسم جی اللہ تعالی نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اور جن چیزوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں وہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اللہ کا اپنی کسی مخلوق کی قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق بڑی اہم ہے لیکن مخلوق کی قسم اٹھانے سے مجر آپ کو روک دیا گیا ہے ہمیں ناقابا کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے حالانکہ کعبہ سب سے عظیم اللہ کا گھر ہے اور نہ ہمیں نبی علیہ اصلاط اسلام کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں نہ والدہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں نہ رزق کی قسم اٹھا سکتے ہیں نہ آسمان کی نہ عرش کی نہ صورت کی نہ مشتے نبوی کی نہ مشتے حلام کی نہ زمانے کی تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں تو اللہ نے یہاں پہ قسم اٹھائی کس چیز کی زمانے کی وقت کی کے وقت بڑی قیمتی چیز ہے بڑی اہم چیز ہے فرمایا زمانے کی قسم ان انسان خسر ہر انسان خسارے میں ہے گاٹے میں ہے میں اور آپ سب کس چیز میں چل رہے ہیں گاٹے میں جا رہے ہیں ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں آج کل میں بڑا ٹھیک ہوں آج کل چار پلاٹ ہو گئے اور ڈالر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پڑے ہوئے ہیں بیٹے بھی چار ہیں بیٹیاں بھی دو ہیں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان خسارے میں ہے گاٹے میں کتنے انسان سارے انسان سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لے آئے اور جو نیک مال کرتے ہیں یہ خسارے میں نہیں ہے ایمان لانے والے اور نیک مال بجا لانے والے یہ خسارے میں نہیں ہیں اور جو خسارے ملی ہیں ان کے اللہ نے چار سفتیں بتائی ہیں نمبر ایک ایمان لانے والے نمبر دو نیکمال کرنے والے نمبر تین و تباس بالحق خود بھی نیک عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی وسیع کرتے ہیں تاکید کرتے ہیں نیک عمل کرو کل سوار کا دن ہے نفی روزہ رکھنا کل جمعرات ہے روزہ رکھنا اور آج رات فلاں مسجد میں درسے قرآن ہے دونوں وہاں چلیں گے ٹائم نکالنا اجیت صاحب ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں یہ شرک چھوڑ دیں یہ بداج چھوڑ دیں یہ گناہ چھوڑ دیں جا چھوڑ دیں سو چھوڑ دیں تو مومن ایمان بھی لاتا ہے خود بھی نیک عمل کرتا ہے دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کے بارے میں تاکید کرتا ہے سو بے اب جب دوسروں کو آپ نیک عمل کرنے کے بارے میں کہیں گے برائی سے روکیں گے تو وہ آگے سے آپ کو شباش دیں گے نہیں آپ کے خلاف باتیں ہوں گی آپ کو برا برا کہا جائے گا کیوں انبیاء کے رام علیہ مستاد نے جب دین کی دعوت دی تو انہیں ہار پہنائے گئے تھے ہاں پتھروں کی بارش کی گئی تھی خون نکالا گیا ڈانس شہید کیے گئے چہرہ زخمی کیا گیا جو بھی حق بات کہے گا اگر صحیح مانوں میں کہے گا لوگ اسے تنگ کریں گے فرمایا وہ لوگ جو کامیاب ہیں وہ خود بھی ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں دوسروں کو نیکمال کی تاکید کرتے ہیں اور جب اللہ کے دین کی طرف آپ دعوت دیں گے تو کی دعوت دیں گے شرک سے آپ روکیں گے بدعات سے روکیں گے گناہوں سے روکیں گے مصیبتیں آئیں گی تو ایک دوسرے کو صبر کی تاکین کرتے ہیں صبر کرنا ہمت نہیں ہارنی صبر کیجئے کوئی بات نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اب پتا چلا کافر جنہوں نے اللہ کا دین ضائع کر دیا جو اپنی لذت میں اور دنیاوی خوشحالی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ چاہے محلات بنا لیں چاہے بظہر دنیا ان کے لیے بڑی شاندار ہو جائے لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ میں ہیں اسی لیے سلب سال میں سے کسی نے کہا ہے بڑا بڑا اہم کال ہے میرے بھائیو سلب سال میں سے پرانے بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا کے شہزادوں کو پتا چل جائے اس نعمت کا جس نعمت میں ہم ہیں تو وہ تلواریں لے کے ہمیں قتل کر دیں کیوں جی کون سی نعمت ہے ہمارے پاس ایمان دلی سکون ایمان دلی سکون جس سکون کے ساتھ ہم رات کو سوتے ہیں اس سکون کے بارے میں ان بادشاہوں کو اگر پتا چل جائے یہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قتل کر دیں تو میرے بھائیو صرف یہ کوٹیاں سب کچھ نہیں ہیں یہ ڈالر سب کچھ نہیں ہیں ایمان کی وجہ سے جو دل میں سکون ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ مطمئن ہیں کہ میں توحید پہ ہوں کبیلا گاؤں سے بجتا ہوں تو اللہ کی رحمت پہ آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ ال میرا اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا یہ سکون بہت بڑی نعمت ہے آپ کو یہ سہارا ہے کہ دنیا کی زندگی چاہے مشکلات میں گزر رہی ہے لیکن آرزی ہے پانچ سال کے لیے ہے دس کے لیے ہے بیس پچاس سال ختم ہو جائے گی بالآخر اللہ کی نعمتیں میری منتظر ہیں یہ سکول بہت بڑی نعمت ہے کتاب کے مطلب کہتے ہیں جہاں تک مومن ہیں مومن جو ہیں وہ اللہ سے سرگوشیاں کر کے اللہ کا ذکر کر کے راضی رہتے ہیں اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں آپ لوگ اب نماز میں نماز میں کس سے باتیں کرتے ہیں اللہ سے اور پھر اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور پھر مومن کو قضاء و قدر پہ بھی مومن کا ایمان ہے کہ بیٹا اللہ نے لے لیا میں جتنی بھی کوششیں کر لیتا بچنا نہیں تھا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں نے اس کا بیٹا فلاں دن کو لے لینا ہے یہ تقدیر پہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا ساری زندگی یہی پشتاتا رہے گا کہ اگر میں فلان ڈاکٹر کے پاس بیٹے کو لے جاتا اس نے بچ جانا تھا پتہ نہیں میں کیوں نہیں لے کر گیا کاش میرے پاس پیسے ہوتے کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا لیکن جو مومن ہے تقدیر پہ ایمان ہے وہ کہتا ہے میں جو بھی کر لیتا اس کا ٹائم آ چکا تھا اس نے جانا ہی جانا تھا اسے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صبر کیجئے تو مومن جو ہے وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہتا ہے لیکن جو دنیا والے ہیں ان کا حال وہ ہے جو اللہ علی سید نے میں بیان کیا ہے فی انقو منہا رضو اگر دنیا مل جائے تو راضی رہتے ہیں وہ ان لمی و منہا ادام اگر دنیا نہ ملے تو ناراض رہتے ہیں تو یہ کتاب کے مہلب کی گفتگو تھی بڑی شاندار تھی مزید یہ سلسلہ جاری اور رہے گا اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں